دے نیل يا ايها الذين امنوا صبروا وعينوا واستقيموا تسليم ما والصلاة على يا سيدنا يا رسول الله عليه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليكم يا سيدي يا رسول الله نام فرجاد ہے نکسو شایدان ہر شروع ہر سیکم اپن جہمتی کا نیچا تفا فرما ہر برائی دوں محفوظ فرما کے ہر چیکیوں اپنا پتا فرما اج دیش اس خطبہ جمعہ سے مبارک گانوان کبی گناہوں میں سے جوٹ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے بار بار یعنی جوٹ جڑا گناہ ہے اس دن متعلق جناب سامنے یہ موضوع اس واسطے ترتیب دیتا ہے کہ اج کل اصل لوگ جھوٹ نمچ گئی نہیں ابھی جھوٹ ن اپنی ہزا بنا لی سڈا امن تک ہاتما نہیں درست ہوتا جنہیں تک اوز او سات او علماء مئیما اوکہ جنہ نے گناہوں گناواں نمار فرمایا یعنی کبیرا گنا گنے ہیں ان کبیرا گناواں جوٹ نی شمار کرا ہے کہ جھٹ بھی بڑا گنا ہے کبیرا گنا ہے بغیر توبہ دے ناماف ہونے والا گنا ہے اور مولا سونا جی قبول جا فرما جا فرما چا فرماوے بے ان فرماوے بے وغیرہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ تفصیل تسو گے تھوڑے اتنے حقائق کلنگ گے کہ یار اصی کی کی پہلے قرآن کی آیت سنا دوں گا اس بعد مدنی تاجدار دے دو فرمان سنا دوں گا امام ذہبی نے اپنی کتاب گنا ہے کبھی کا آپ نے شمار فرمایا ہے کہ فلان گنا بھی کبھی فلان بھی کبھی فلاں بھی کبھی جی شمار فرمایا, ہے، فرمایا ہے بہت بڑا گنا بہت وبی گنا سمیرہ گنا وہ ہوں نے کہ جہیا داف ہو ج سگرا گنا معاف ہو جانے روایت نماز پڑھتا ہے گناہ، نماز ہو گناہ، جات کہ ایک نماز کو لے کے دوسری نماز تک جنہیں صغیرہ گناہ کیتے نے وہ معاف ہو جان گے جبیلا گنا بغیر توبہ دے یا بعض ایسے گنا جفار ہے, ہے بعض ایسے نے جنہ کا فدیہ ہے او بغیر فدیہ فیدیا تو بغیر توبہ تاف تو ہوگے بولنے نہیں ادو تک معاف نہیں جہ گناہ کرنا چڈ نہ دے تو ادھر کو پکی تو کربیلا گناہ ہی ایسے گناہ نے کہ جنہ دا مرتخب جہنم دا جہنم دا بالن بن جائے یعنی جہنم لے جان دا سامان جڑے گناہ بنتے نے وہ گنا کبیرہ نے مولا سونے نے بھی فرمایا ان سچتا مو کبائے رما تو نہاؤ نہ اگر تصایت جاؤ کبائر تو یعنی وی گاہ تچ جاؤ یعنی اس زمانے بندہ فلی سمجھی جڑا گنا ہے کبھی اتبادشی چھوٹے گناہ مولا سونا اپنی رحمت نماز نماز ہو جاتے جناب ہم محبت کرن نال جاندے لیکن وہ گناہ جہاں کبائر نے گناہ نے بغیر توبہ دے بغیر کفارے معاف ہوتے اور جہ گناہ معاف نہیں ہوندے وہی گنہ بندے نو جاننے لیا جائے تا میرے سونے نبی نے فرمایا سچ نے کی مسلم شریف کی رواز ہے سچ نے کیے اور نی بندے جنت چلا کے اور بندے نولا او کالا سنا یعنی ایڈی وڈا وڈا گنا تسی میں گنا سمجھتی جیڑا بندہ کبیرہ گناہ گنا گنا نہ ایمان کا خطرہ نوں گناہ گا سمجھے گنا گناہ کرے صرف چند موقع تھے. چند جگہ دے شریعت پاک کے جھٹ بولنا چاہیے وہ چاند موقع وہ چاند جہ مواقع ہیں جب جھوٹ بولنا جائے اگلے نسا اچ دساگا کہ یہ بہت بڑا تباہ و برباد کرنے والا ایک گناہ ہے جس تو بچنا ہر مومن واسطے انتہائی ضروری وگرنا وگرنا انتہائی خطرہ ہے دا مولا سونے لے. سورت النحل سپارہ چود آیت نمبر ایک سو پانچ ارشاد بانی فرمایا نمت لے لمی آیا چیلہ فرمایا ہے جھوٹ جھوٹ ہی بہت نرف اہ لوگ کردے جھوٹ بہتا نی لوگ بڑھتے نے اللہ لے امی نو لمبی جڑے اللہ دیا آیت ایمان نہیں رکھتے یعنی ایڈا وا گاہ جا گاہ مولا سونا فرما یہ گنا اہو کردیا سادے پیڑے سادیاں آئی دھتے ایمان قرآن ہے <تصفح> یعنی یہ کم وہ لوگ کر رہے ہیں جہ س ایمان توجہ نہیں یہ فرمائی یہ مطلب ہے یہ گناج ستو ایمان ڈوبن کا رہی ایمان ڈوبن دا سمان ہے ایمان خسارے کی مطلب مولا فرما فرمایا جھوٹ سے بہتان لوگوں کو نکل سکتا ہے اللہ جڑے اللہ دیا عجا سے ایمان توجہ فرمائی بول رہے اوہی لوگ بہتان لکھرا گنا تفصیلات بہتان بخر گنا ہے جھوٹ وکرا گنا ہے بہتان بہتان بہتان ماننا دس بہتان بہتان ہے کسے بندے بارے کسے بندے گل کریں مگر ایپ کوئی بری یعنی کوئی کر دے کوئی برائی دے یعنی بندہ کر یعنی کر جنا کری جائے یعنی کسی برائی کی رشوت کسی بندے کر دے لیکن وہ برائی لی، مر دی من, دے، من, دے، من مردن یا پاک دے بیبیاں بہتان لان والے بھی بہت بڑی شدتی سے گنشن کے جا کلامی گراہ کے متعلق کرواؤں سے دونوں میںتی بند ایمان دشمن دسیا ہے مطلب رکھے گا سونے جو سو بندہ جھوٹ بول دئی کور مار دئی جھوٹ بول گئی او سمجھ رب سونے کی اجت مان رکھا نہیں رب چی چکے نے لوگ کہہ سکتے تاری رکھ مارنا ہے میں آج بنا بور دل صرف داری نہیں داری یہ بول مارے اصل ایک گل سمجھ لا یومی آیا دلا یانی مولا سنا کروں لے پورا لوک مارے لوگ لوگ آدھ نے یار نماز پڑھ کے جھوٹ بولنا ہاتھی بڑھ کے جھوٹ بولنا داری رکھ کے جھوٹ بولنا ہے پلا بڑھ کے جھوٹ بولنا میں آخیا امرائن ستا نہیں پڑی بیٹھے ہیں ما کر امام رکھی بیٹھے دعویٰ ایمان کا کر رہے ہیں پھر چھوڑنا تا مولا چھوڑنے بتایا کلمے دی ضد کلمے دا دشمن یعنی ایک بندے دے اندر ادر دے جھوٹ کٹھے نہیں ہو سکتے آه, آه, آه, آه, آه. دے نہیں دے یارا ایک بندے دے اندر ادر دے جوٹ کٹھے نہیں ہو سکے کلمے کا امانے ج لے جانے کلمے نال ایمان بنتا جھوٹ نال ایمان, جوٹ نال ایمان کیے ہو ہے بندہ کلو بنانا جھٹ بولنے والا بھی ہو بند نہیں ہو سکتا بن رہا ہے جھوٹ نہ بولے پر قرآن فرو جھٹ بولے وہ جھٹھ جڑے جیڑیاں نہیں لکھتے وہ جھوٹ بولتے جڑے نمازہ نہیں پڑتے وہ جھٹھ بولتے جیسا نہیں کرتے کسی نہیں آئی رب سونے نے فرما جائے اللہ چھوٹو بول دے جھٹو نہیں سب پتا موبی جھائی بولے گا وہ جو ہے نا کیوں کلم کلم بندے دان چھوڑ دینا اکیلے چند نتی نکلائی یہ تعلق نیکیاں بند نہیں بولے گا برا بندہ بولے گا چلا یا کم جیمان خسارے چیز ایمان خسارے چاہے جن سی ایمان نہ ہو بہت بڑی برائی ہے بلکہ برائی جا بندہ کوڑا ہوا جھوٹا ہوا بزرگ فرما نے پرواز جھوٹے بندے کی عزت ختم ہو جاتی ہے جھوٹے بندے کا وقار ختم ہو جاتا ہے جھوٹے بندے کے منہ ختم ہو جاتا ہے جھوٹے بندے کی روح بھی مدد کھو جاتی ہے جھوٹے بندے کی مبارک چھوٹی ہو جاتی ہے جھوٹے بندے کی رگ وڑ جواد صحت نہیں کیوں بے شوع سے اتنا بڑا سونے نے کہا عمل وہ کہڑا عمل جا بندے جاننا چلایا جا دکھ جلایا جا سکے لیا سونے نبی نے فرمایا جھوٹ یہ ایسا گنا جا بند روا کچھ دوسرا ایک بندہ میرے باپ نبی کی بار بار تفصیل دے حوالے نمبر کر رہا ہوں تفصیل کبھی یہ روایت نقل ہوئی پڑی ہے بار باہر اسانتر کرتا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا ہوں لیکن میں کڑ بھی مار دا ہوں میں شراب بھی ہوں میں سنہا بھی کرنا ہوں. میںوڑ ہاں ایک اگر تھی کہنا ایک چڈ دیا گا تو نہیں چڈاگا بڑا جو بیچے اصن وہ راہ لوگے سارے چھوٹ جا گے فرواجی سنور چالیا ہاتھ ہاتھ بڑا گھر کلم شریف بڑ لے میرے سونے لبی نے کلم شریف بڑا فرمایا جا کم نہ کری باقی سارے کردار سونے نویلے فرمایا اس معاشرے دھوٹ نو گا سمجھا جائے جھٹ نو آسمیا بولی جائے زنا سونے نبی کیوں نے آ کے دو نہیں چڈن دو نہیں چڈن شرط سی نہ سونے نبی دعوا سن کا جہاں وعدہ کر لے سن توڑ نہیں پاؤ سو چار دو نہ شراب تس ایک پاس ہو گئے ایک پاسے جناح ہوا کہ خطرناک سمجھ لے آپ بولنے لئے یار آپ دن خطرناک سمجھ لیا لینا پاسے شراب ہوئے ایک پاس ہوا شاید نترناک سمجھنے شراب نو کو بندہ بچا ہونا پی نا میں لا لیا نے کسی نہ کسی نے آخر چل بھائی کوئی سٹ دے پور. کوئی گل بھی سنا دے کوئی مذاق یعنی گنا شرابی تو نفرت کرتا ہے کی شراب پیتا نال نفرت کیوں نہیں اکھے جی سن گپا سنا دوسرسے بنا رب دبیب نے فرمایا بولنے نہیں میرے سونے نویں کلمہ شریف آسلوان کی بے پیت لئے فرمائیے جاؤ ایک گل سا یاد رکھی جھٹ نگو ठीक है पक्का हो गया वादा हो गया झूठ नहीं बोला झूठ छो छे छाव भी छोटा भी छबान जा محفل جی ہوئی ٹر گیا جیتیاں سکھاؤ نہیں بےتین ہی سکھاؤ نہیں جدو پر پہ شراب تھے گیا جلو بیٹھا دل خیال गा भी, भी सोना, पुछेगा। भी सोना पुछेगा। भी थी थी थी थी। तो पुछेगा सुना बेलिया शराबा करा पूर च मारना जू मैं पूरे शराब आना का इकार करांगा پبلیاں <سؤال> دل چل آئے آرڈ پر دفاع چرا دفا مار اس بےشکی نالوں اس بڑے مجمے کے زلی رو چنگا کھٹو شراب بھی دے کیوں ادا کون آ دور آج دور شراب کبابانی آتے سمانی جناب والی بے شکی اس وجہ تیندار لوگ اسمانے لوگ ہوا جب سونے نے وہ لا پتہ سن جی وہ سردار سن جگہ رنگ سونے کے حقیق سن پھر بیٹھا سردار بیٹھے سب ساتھ کا ہونا پہ سب بندے کے ابھی کے بھی اس دلی لالو چندے سڈو شراب پی چڑ دے دوسرے دن بال گائے سال گل سونے نے نے پوچھے سراب ویلیا شراب پیتی گئی ارد یا یار اللہ نہیں بس اس پکا ہو جائے سونے ابو تیسرا دن چڑیا خیال آیا جنا کرنا بندوبست ہے سو سامان جوڑے تھان مکان لگے آئے مجھے سارے استاد کو سر آ گئے روندر بارگاہ رسالی کے جانا پوے گا مرشد چو بنایا کلما چو بایا اتنے جانا پوے گا سونا گا لوگ یہ جانی ہے نہ یعنی لوگ ذلت دی نگاہ تو وہ جو فٹو پوڑ پکڑ ہے واہدہ فٹو کڑ پکڑ ہے پر وہ سچے لوگ سن سچے لوگ سن سونے نبی چطرت ویک کے لوگوں سبق لبیا ہوا سی کہ یار وا لو فرمائی بڑا نوت سمجھیا جاتا سی کہ بولیا تو وعدہ ٹوٹ جائے گا جی کران کیا تو پھر سلت گال پہ جائے گی تو وہ جوار دفعہ مار کے لتانی پو نیل ہونا پو نہ پوے وعدہ بھی قائم رو ست بھی بچ جام وقت, وقت دلتے اندر رہا ہوئی خیال رہا گیا ہے، پکلا گیا پکڑا گیا, گیا ہے وقت گزر گیا ہے کوئی چند دن چند مہینے گزر گیا باجا سال بھی جا دیا سونے نے می نے پوچھا سنا کی بنے ارد کر من گیا سونے من گیا رب سونے نے تو حکیم بنا کے بھیجا ہے تو سر ہر چڑا ہے جن کی میرے سارے دراہ تقریر پہ سنا وہ پیا آتے ایک بندہ آئی کسی پوچھا بھائی یار تے اتے مارنا اگاں کی کرے گا اترے گا تری بخش ہوا آخیا بھی کور مار کے ڈک جانا مور تکریر جس گنا شریق ایڈا وڈا گنا دسیا تردو گنابان گ مر گیا منکر نکی رائے انہیں آخیا بیری آخیا ہوں چ لے کے پانے یعنی چٹا مزاغ میں آخیا میرا پتر دے منکر نکیر اللہ تعالی فرشتے نے کوئی اس زمانے دے وکیل نہیں نور دی مخلوق ہے وہ جی ہو رب سونے نے ایسا نور رکھے چودہ دبا ویخ نے تے آخا ہوں تو پوچھ کے تو جاندے نہیں نالے دوسری گل یہ ہو نہیں سکتا جی سا تھا وقرا سڈا وقت وقت یہ کام ای رب سونے نے فرشتے پوچھنے والے بنا سر وہ ہر بندے کو نہ انہوں نے کوئی نال نہ نہ کرنا ہوں تو پوچھا तो मैं उब के कृष्ते ने आखिर तेरे प्यो था कम उ बंदा एडे वे गुना सला बनाया जा रहा है उड़ नहीं सच चलेगा ات جی تیرا یادیں بھی جڑ گیا خبر رب سونے زبان مولا سونے نے جسم نو آخ بول جسم بولے گا انگل بولنگ ہاتھ بولنے گے کوئی ایک جڑا تیری رشوت مکر جائے اتنا رشوت دین گوانا کھاتا ہے اکا گواہ نے نگ گوا چہرہ گوا کان گوا ہاتھ گوا پیر گوا کن گواہ لگے ہوئے یہ سکتے جدو یہ بولن گے خلاف گواہی سونا بڑا لینا جدو چمڑیاں چمڑیاں گی نا تو لوگ آخن گے شاہد ہے نا تلاف بول رہے ہو سڈے خلاف کیوں بول رہی آلو اب تک نا تک اگو چمڑے آخ گے آسا آخ آخ سونا سکھایا انتقا حل سکھا ہے کہ جی مختلف ہر شہر بولنا سکھایا ہے سدکے لیا گروہ بلا لیا یہ جی لیں من خرک نہیں ہے حبیب گرنا سونے نبی نے شرابی ہوں شراب نہ ادا نہیں کی دا شراب دا اسانی ہوں شراب تو بنا نہیں دا یہ جھوٹ پایا داریا جی میرے رب دے حبیب نے فرمایا ہے جھوٹ چھڈ لے سارے گناہ بھی چھڈ جا یارو سبحان اللہ اللہ اکبر والله اكبر پتہ لگدا ہے پتہ لگدا ہے پتہ لگدا ہے ای ایسا گنا ہوئے ایسا گناہ ہوئے کہ گناہ فٹتے ہیں یعنی گنا مٹ یہ تنا ہوٹتے ہیں یہ نقصان ہوگی جی جنہ تو تازہ نہیں کر سکتا کہ نہیں شمار نہیں کر سکتا کن نقصان نہیں دے نالے جان دا نقصان مال دا نقصان عمر دا, دا نقصان نور دا نقصان بزرگ فرما نے فرمایا جا بندہ چوکھ بول دے رب سونے بندے چہرے درد جڑی رونق رکھی مولا سونے کی ترکوم بندے چہرے دے لگے سارے رون کے نظر وجہ روک اٹھے ہے برکت خدا گیا اللہ آربی بہرے بہرے ننی اسم کیوں کہ سن آپ بٹھے دے کریبو بو کوئی عورت گزری تے اتفاق نال ہبا آرے ہوئی او بڑی شرم محسوس ہوئی فکر بیٹھے شہد سونا لیا واسطے جن تک عورت زندہ رہیے تا کہ پسلی رہے گے بہرے سو جد وہ عورت مری نا پھر کھلے کہ آپ بہرے <تصفح> اے دے ایک یعنی اللہ, اللہ مخلوق ساری کو بچائی رکھی ہے اس کا نام پا گیا اثام یہ وا فکیر ہے اللہ کا اگر اتیا سم فرما نے فرمایا دنیا کے نقصان وکرے دنیا کے نقصان وکھرے ہاں کبا کا نقصان ورمایا ہے اساں ویکھا ہے ویخیا ہے سنے بھی ہے ویخیا بھی ہے کور مار والا بندہ یا شکل بن کے شکل ایک کور مارن ایک اصد رکھنے والا پروائے ایڈیا وڈیاں برائیاں نے قبر جان ویل بندے دی شکل مسکیل ہو جائے گی بندہ بندہ نہیں کوئی بلا برباد کرے نام نی تباہ برباد کرے اور تیری قبر بھی اچاڑ کے رکھ دے تو فرمائی گنا گنا جن گے خدا کی قسم کر کے بزرگ نے بزرگا نے میم تلا بالکل واضح طور سے سابت نے کہ جانا دے دینے کرپور <تصفح> <تصفح> بندے مارنا سیانے بندے بندے علماء نے کسن لکھا لما نے اتنے تک بھی فرمایا فرمایا جہرا اب بالا بالا نو جناب مار کے تسلیاں دیا حر مخلوق وہ باد مخلوق دو ہدیش رہ گئی اور ایک حدیث جیڑی پہلی سفائی ہے بھی لبی ایک سوچی ہے وقت موقع ان شاء اللہ اگلے چمت مبارک